الحم صحمہ علی محمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سوہن الباشہ برۃم الحب الباء باقی تمام سامع خان گرام والا صاحب کو شہسن و سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درست نمبر چار سو انچاس اکاون 91۔ ہے نائنٹی ون چار سو چاہ سے کم پچاس سانجے یہ شروع سے لے کر ابھی تک کے دعوت شریف کے دروس کی تعداد ہیں اور نائنٹی ون جو اکانوے نمبر اوراد فتح کا اوراد فتح میں ہم لوگ حصہ اول میں ہے ملک الجبار میں اس میں آج لا الہ اللہ نمبر تیس ہے اس کی توضیع ہے ہاں لا اللہ آج کے درس میں اس مقدس با کی توضیح ہے لا الہ اللہ حبیب الابینا لا الہ الا اللہ حبیب التوابین اس مقدس نعا کی توجہ ہے ہاں تو اس میں جو لغات ہیں لا للہ کے تعلق کو بار بار توضیح ہوتا رہا حبیب التوابین ہے ہنج لا نہیں کوئی نہیں الہ معبود پرستش کے لائے اللہ مگر شوائے اللہ اللہ واجب الوجود المشتم الجمی صفات الجمالیہ ولجل کمالیہ تمام اچھے اچھے اوصاف سے متصر وہ ذات پاک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی پرستش کے لائق نہیں کیونکہ اس کائنات میں اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے ہاں تو خالق کے ہوتے ہوئے مخلوق کے عبادت کے ہرگز ممکن نہیں ہے سب مرزوخ ہے اللہ رازق ہے رازق کے ہوتے ہوئے مرزوق کی عبادت کیسے ممکن ہے سب مربوب ہے اللہ رب ہے سب کو جس مقصد کے اللہ نے پیدا کے اس کے اعلیٰ مقام تک پہنچانے والا اللہ ہی ہے لہذا جو ہے اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہ عبادت کے لائق ہے نہ مستحق ہے نہ جائز ہے نہ کوئی گنجائش ہے لہٰذا اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہی اللہ جو ہے جو ہاں اس کے سواق و عبادت کے لائی نہیں وہی معبود مرحق ہے وہ معبود ذات حبیب التوابین ہیں اس کی صفت یہ بیان کیا کہ وہ ذات حبیب التوابین ہے تو لغات میں جو ہے حبیب صفت مشبہ ہیں اور اس مبالغات دونوں کا اہتمال ہے ہاں جی حب بباہو با حب ہو حبن و اس کا معنی لغت میں لکھا ہے چاہنا اس کا مادہ جو ہے اسی لباس سے پسند کرنا محبت کرنا حب یا ہبو و ہبو بہ حبن جو معنی محبوب و مرغوب ہونا کسی کا کسی کے ہاں محبوب پسندیدہ اور مرغوب ہونا اور حبن جو معنی عشق محبت چاہت خواہش جذبہ شوق یہ سارے معنی جو ہے القاموس جدید میں لفظ حبیب کا جو مادہ ہے اس کے پھیلی الفاظ کے معنی اور حبیب ال جو ہے الحبیب لغت میں جو ہے المنجد نام لغت میں عاشق و معشق دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے عاشق کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے معاشق کے معنی میں جس اس کو چاہنے والا کے معنی میں، جس کو چاہتے ہیں اس کے معنی میں ہاں بندہ عاشق ہے اللہ معشوق ہے تو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے حابی بندوں کے لیے استعمال ہوتی ہے اللہ علیہ کیونکہ یہ وزن فعل فائل معنی فعالی و مفلی دونوں میں مشترک ہے ولاحبت ہاں جی کے معنی جو ہے کے معنی کسی چیز کو اچھا سمجھ کر ہاں جی یہ جو ہے کتاب آہ آہ آہ محردات راغب کے حوالے سے شاعر لکھ رہے ہیں تو فرماتے وال محبت کے معنی کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اس کا ارادہ کرنے اور چاہنے کے ہیں محبت کے معنی کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اس کا ارادہ کرنے اور چاہنے کے ہیں اور محبت تین قسم پر کتاب محردات راغب میں فرماتے محبت تین قسم پر ہے نمبر لذت اندوزی کے لیے ہے محبت صرف جنیوی لذت کے لیے جیسے مرد کسی عورت سے محبت کرتا ہے چنانچہ آیت میں وی تمون تعامین و ہاں جی جو ہے انسان کھانا وہ لوگ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں خود کو کھانا سے محبت ہونے کے باوجود یعنی خود بھوکا ہونے کے باوجود تو خود کو بھوکا ہے تو کھانے سے محبت ہوتی ہے تو یہ ایک لذت ہے لذت اندوزی ہے کھانا کھانا انسان کو کھانا کھانے میں لذت آتا ہے تو محبت اللہ بھی یعنی کھانے سے محبت ہوتے ہوئے کھانے کی بہت چاہت ہونے کے باوجود خود نہیں کھاتے ہیں اور مشکین کو دیتے ہیں یہ سورہ ادار آئے نمبر آٹھ میں جیسے آہ بیت کے بارے میں یہ آیا ذکر ہوا کہ بند نے باغ نے روزہ رکھا اور شام کے وقت جو ہے مسکین ایک دن مسکین آیا ایک دن یتیم آیا ایک دن عصر آیا اور تینوں دن جو ان عظیم حسیوں نے پانی پر افطار کیا جو افطاری سب نے ان مسکینوں کو دے دیا تو اسی موقع پر اللہ نے یہ آج نازل فرمایا وہ عموماً عظیم لوگ ہیں جو اپنے کھانا جو ہے خود محتاج ہوتے ہوئے خود کو کھانے سے شدید محبت ہوتے ہوئے یعنی خود شدیداً بھوکا ہونے کے باوجود کھانا کھانے کی ضرورت اور اشیاء ہونے کے باوجود خود نہیں کھاتے ہیں مشکل کو کتا دیں کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں اللہ کے محبت میں تاکہ اللہ ان سے خوش ہو جائے وہ لوگ مشکین کو کھانا کھلاتے ہیں خود کو کھانا سے محبت ہونے کے باوجود یعنی خود بھوکا ہونے کے باوجود اس آیت میں اسینوں کی محبت کی طرح اشارے دوسری کوئی محبت نفع اندوزی کے خاطر جیسا کہ انسان کسی نواح بخش جو ہے محبت ہاں نفع اندوزے کے ہاتھ ہے نفع حاصل کر محبت کرتے جیسا کہ انسان کسی نفع بخش اور مفی شے محی سے محبت کرتا ہے چنانچہ اسی معنی میں ہے واؤ خراط تو حبو نہا اللہ و فاتون خرید نمبر تیرہ میں اور دوسری چیز جسے تم پسند کرتے ہو وہ اللہ کی نصرت اور جلد حاصل ہونے والی فتح تو یہاں پر جو ہے محبت جو نفع اندوزی کی خاطر ہے. یعنی فائدہ ہے چونکہ اللہ کی نصرت شامل حالوں کا تو فائدہ ہے مومنوں کے لیے فتح کری جلد فتح ہو اور نصرت ہو ہاں جی دوسری چیز تو بونا جسے تم لوگ پسند کرتے ہو جسے حاصل ہونے کے سے تم لوگ حاصل ہونے کی تمہاری خواہش اور آرزو ہوتی ہے چاہت ہوتی ہے تو وہ کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور جلد حاصل ہونے والی فتح کا فرماتے ہیں تیسری قسم کبھی یہ محبت محض فضل و شرف کی وجہ سے ہوتے ہیں کسی چیز کی فضل و شرف کی وجہ سے محبت ہوتی ہے جیسا کہ اہل علم و فضل آپس میں ایک دوسرے سے ماذ علم کے خاطر کسی میں کوئی کمال دینے کے خاطر کسی میں کوئی فضلت دینے کے خاطر محبت کرتے ہیں عات کرمہ فضل ہنج سر نمبر چوون میں ہے خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا ہاں جی جن کو وہ دوست رکھے گا اور جسے وہ دوست رکھیں گے ان شادی نے چاہیے فصوفہ اللہ تعالیٰ وہ جلد جو ہے قوم لے کے آئے گا ہاں جی قوم کہ اللہ ان سے محبت کرے گا وہی بُن اور وہ اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ان سے محبت کرنے سے مراد کیا ہے ان پر انعام کرنا اور بندوں کے اللہ تعالیٰ سے محبت کے معنی ہیں بندہ تقرب الہی حاصل کرنے کی طلب میں لگا رہے اور اللہ کی رضا جوئی کی تلاش میں رہے تو اللہ سے محبت کے مطلب یہ ہے ہر وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو اور اس کام کی طرف بڑے جس سے اللہ خوش ہو فلایت انََََََََََ اللّہ پر توابين ويہ پرمتحين البقرا جو ہے دو سو بائیس آیت نمبر ہے اس آیت میں جو اللہ تعالىٰ کے توابین اور متطاہرین سے محبت کے معنى يہ ہيں اللہ تعالى انہیں ثواب دے گا اللہ تعالیٰ طواً متعین سے محبت کرتے ہیں مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ثواب دے گا اور ان پر فضل و کرم فرمائے گا تو یہ معنی جو ہے محبت کا کتاب مفردات راغب میں اس کے تین شکلیں تین قسمیں بیان کیا ہاں جی تو ایک جو ہے لذت اندوزی کی خاطر محبت ہے دوسرا جو ہے نفع ہے اس میں فائدہ نفع اندوزی کی خاطر ہاں جی جیسے انسان نفعوات فائدے چیزوں سے اس سے محبت کرتے ہیں وہ چیز ہونا چاہتے ہیں تیسری کبھی یہ محض فضل ہاں جی محبت محض فضل و شرف کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ اپنے بندوں میں کوئی نیک چیز دیکھتے ہیں بلائی دیتے ہیں اللہ بندوں سے محبت کرتے ہیں بندے اللہ کے جو ہے اللہ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ ہاں جی ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ جو ہے عظیم ذات ہے ہاں جی ہر لحاظ سے وہی محبت کے لائق ہیں تو اسی سے محبت کیا جائے کیونکہ اس کے کی فضل اس کے انعامات اس کے کمالات کے کوئی انتہا نہیں لہذا فطرت کا تقاضی ہے کہ اس سے محبت کیا جائے تو ان لغوی ہاں جی معنی کو منظر رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ حبیب التوابین میں حبیب کا معنیٰ ہاں ان لوگی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے حبیب قوانیہ کے اندر کیا ہوگا یعنی محبت کرنے والا چاہنے والا اور خدا کی محبت سے یہاں مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ گزاروں کو خوب ثواب باتا فرماتا ہے اور ان پر خوب فضل و کرم فرماتا ہے یہ مراد ہے حبیب التوابین یعنی اللہ تعالیٰ توبہ گزاروں کو خوب ثواب عطا فرماتا ہے اور ان پر خوف فضل و کرم فرماتا ہے کیونکہ اللہ جو ہے کہ بندوں سے محبت سے مراد ہن مفرزاد موراغب میں یہ ہے یہی معنی کیا ہے کہ کی اللہ کا بندوں سے محبت کرنے سے مراد بندوں پر انعام کرنا انہیں کے ان انہی کے نیک اعمال کے بدلے میں ثواب اور عجیب سے نوازنا اور انہیں فضل و کرم سے نوازنا ہاں یقیناً جو اللہ محبت کرتا ہے تو جس طرح ہم ایک دوسرے سے دل میں ایک محبت ہوتی ہیں اللہ تو ان آزاد سے تو پاک ہے نا تو اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ بندوں کے ساتھ وہ کام کرتا ہے جو محبت کرنے والا کرتا ہے تو وہ یہ کہ بندوں کو نیک اعمال کو قبول کرے نیک عمل کرنے کی انہیں توفیق دیتے ہیں ان کے نیک اعمال کو پھر قبول کرتے ہیں پھر ان کے نیک اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان بندوں پر انعام کرتا ہے انہیں ان کے نیک اعمال کے بدلے میں ثواب العجیت سے نوازتا ہے اور انہیں فضل و کرم سے نوازتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے حبیب الطوابین لفظ حبیب کا معنی ہے یہاں پر ہاں جی حبیب کا معنی تو آج کے درس میں یہیں پر اتفاق کرتا ہوں کیونکہ آگے بحث پہ تھوڑا وہ لمبی ہے تو یہیں پر اتفاق کرتا ہوں آج کے درس تھوڑا مختصر ہے اور اللہ جو ہے ہم سب کو ہماری ان مقدس دعاؤں کو گہرائی سے قرآن اور حدیث کو لغذہ نیاسین کو سمجھ کر جس طرح اللہ کو پکارنا چاہیے سچائی کے ساتھ خلوصِ دل کے ساتھ اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ان دعاؤں کی حقیقت سمجھیں اور اسی طرح اللہ کو پکاریں جس طرح وہ اللہ اس چیز کے حق رکھتے ہیں کہ ہم اس کو جس خلوص اور راضی کے ساتھ پکارنے کا آمین رب اللہ